يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خاركم من نفس واحدة وخارك منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا السبيدا يصلح لكم أعمالكم ولغفر لكم ذروبكم ومن يفع الله ورسوله فقد قاض فوزا عبيرا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل محدسة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة من كلنا فأعوذ بالله استبيعي أليم من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مذكرة من ربكم وجنة من أرضها السماوات والأرض والدفل التقيم الذين في السراء والضراء وَالْقَاظِمِينَ لَغَيْدًا وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَاسِ وَاللَّهُ يُطِقُّ الْمَسِيِّينَ وَالَّذِينَ إِلَى فَعْلُوا فَعْلِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ ذَبَرُوا مَاها فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِّرُّوا عَلَى مَا أُولَئِكَ جَلَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّادٌ تَجْلِي مِنْ تَحَتِهَا الْأَنَعَارُ خالدين فيها ونعم أجل العاملين وعلى بذكر رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقِلناها حيث ما كنت سلیر ہوا واجل کی حسن بابا ہوتی ہم نے آباد کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیا آیت ایک سو پینتیس ایک سو اور ایک سو چھتیس چندایات کے لاوت کی ہیں اور سونر سطفی اور مسند احمد بن حنبل کی ایک بڑی جامع مانے مختصر سے حدیث پڑی جس میں ربیر حصر سامنے ابو درغف عاری رضی اللہ تعالیٰ کو وسیع کیا اور فرمایا تھا اے ابو در اطلاح ہے تماخا نمبر دو وقت میں اس طریقے نمبر ترقا کھانا النَّاسَ تم سہوا نمبر تین وفاد بین اور یہی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں جو ان کو نبی اللہ کی تھی بے یہی وصیتیں آپ نے حضرت معاذ کی میں رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیا جب معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے نبی رہ فان بھیج رہے تھے اس وقت نبی رہ نے ان کو یہی وصیت کی تھی اے محب افقاط اللہ ہے وہ ادب سید اثر وقال کا وخبین حسن اور آج کے دست میں یہی تین وصیتیں جو ہیں ان کی اختصار ساتھ ہی کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو امن کی نوکری نصیب وسیعتیں بڑی اہم ہیں پہلی چیز کے لیے ذرا دیکھیں آپ نے معاذ میں جبل کو وسیعت کیا اور ابو ذر رساری یہ دونوں صحابہ جو ہیں بڑے اونچے مقام پر کریں گے حضرت محاد میں جبل کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کی بڑی خدائی یہی کیا کم ہے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمے یا انی محا ان یاد رکھو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں نبی اپنی محبت کا ایران کریں اے محادی قسم کھا کے میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں یہ حضرت محاذ کے لیے بڑا شبد ہے اور بڑی منزلت بڑا اونچا مقام مرتبہ نبی علیہ شراب خان میرے ساتھ ہمایا بل حلال ہوا میں جب میرے صحابہ میں حلال اور حرام کافی رکھنے والے سب سے زیادہ حضرت محاذ نے آتمشاس رمایام کے دن حسل میدان میں جب تمام اولین و مراخرین تمام امتوں کے علماء ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے وہاں ایک, ایک تخت رکھا جائے گا اسٹیٹ اور اس پر اللہ تعالیٰ معاذ میں جبل کو استاد العلماء بنا کر کے بیٹھا دیں گے مانو یہ چمک نہ میرے پاس کنہیں معاذ میں جبل کو وسیع کر دوسرے صحابی ابو دھر واری رضی اللہ ہوتا نہ ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہوتا ہے یہی کیا فرماتے ہیں آج تک زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ نہیں دیا آج تک زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ نہیں دیا اور آسمان نے اپنے سارے چلے کسی کو رکھا نہیں جو حضرت ابو ذر سے زیادہ فضیلت رکھنے والا یعنی دوسرے لفظ میں کیا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے بچنے والے لوگوں میں سب سے آلہ مقام جو رکھتے ہیں وہ ابو دھر دکھا آمر سات بناتے ہیں ہمارے بھائی ابوظر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا زخر عطا کر دیا ہے جس کو دیکھنا ہو حضرت عیسیٰ کا ذہر کیسے تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے صحابی ابوظر کے فارغ میں دیکھیے نبی اہل خلاف خان انہیں دونوں آلہ درجے اور آلہ مقام رکھنے والے صحابیوں کو وصیت کیا اور سمے یا ابادت یا مقیلا ہے سما کنتا یہ پہلی نصیحت ہے کہ تم اللہ تعالی سے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے سما کنتا تم دنیا میں کہیں گے سب سے پہلی نصیحت ہر مقام ہر وقت ہر لمحہ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا برابر کرتے دے رہے ہیں یہاں یعنی تک کہ شکل ارادی ہے تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی لوگوں بھی جس حالت میں بھی رہو تم ڈرتے رہ یہ پہلی بچی ہے تقوللہ کی تقول لان یہ بڑی اعلی درجے کی خوبی ہے اور تمام اسلامی احکام کی پابندی اور پورے اسلام پر عمل کرنے کا دار و مداف اللہ نے تقو کر رکھا اسی لیے ابھی رہے پاس ہم فرماتے ہیں اگئی کبھی تک ولہ ہی سے اپنے اندر تقولہ پیدا کرو چونکہ تمام چیزوں کا سیرا ہے یہی اساس بنیاد ہے تقولہ آ گیا آپ کے سارے آماد ایک ایک حرکت آپ کی سیدھی ہو جائے گی تکو اللہ نہ آئے عمل آپ کا حق سے گزرا ہوں <متحدث> اللہ خانہ ہم سب کو تک وزار <متحدث> اور نبی الحمد للہ نے جو وسیعت کیا یہی وسیعت اللہ تعالہ نے کتاب کے اندر کی وقت وس لمین کب لکھوست میرے بندو تم سے پہلے جتنی امتوں کو میں نے کتاب دیا یا تم سے پہلے جتنی امتیں گزر رہی ہیں جتنے انیا آئے تھے اور تم کو بھی سب کو ہم نے یہی تاقید کیا تھا ان کا عموا تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو تقولہ اپنے تمام انبیاء تم آپ امتیں سب کو لہ تارے تک اللہ کی وصیت کیوں دین کی بنیاد اصل میں بنوا نبی علیہ شراک و سلام بھی اپنے صحابہ کو بہت ہی کثرت تک اللہ کی وصیت کر جب کوئی فوج کہیں روانہ کرنے لگتے کوئی فوج کے سالات کو اور فوجیوں کو بھی آپ تکولہ کی تاکی کرتے ہیں کوئی سفر میں جانا چاہتا جب بھی آپ اس کو تکولہ کی وسیع رکھنا ہر ہر موقع خود تقوی پر کائم رہنے اور لوگوں کو تقوی پر قائم رکھنے کی وسیعت آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی رہی فاسم تک کی دعا بھی مانگا کرتی تھی شاہی مسلم کے حدیث نبی رہسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی رہ فاسم بڑی عابندی سے دعا کرتے تھے اور وہ ہماری ہودا والتوقا واقع و ہم نے ایک بار بہت کئی بار بتایا اس کو یاد کرنا چاہیے اللہ ہمارے اش القر ہودان وسطو کا ور آثا کام اور ہدایت دے دیں وسط وا اللہ مجھے تخوا نصیب کر دیں ور اللہ مجھے پاک دامی عطا کر دے ورنا اور اللہ مجھے بینیازی یہ آپ بڑی پابندی سے دعا آتا رہتے ہیں اور پھر آپ تقوی کی اللہ تعالی نے کتاب دیں اور نبی ہے فراز خان آزیف تقوی اللہ کی بڑی فلیت بیان کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ الله یق یا جہاں ہو مہراجا ون ہے تقل یہ کی آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوللہ کے دو بڑے فوائد بیان کیے نمبر ایک ومن اللہ یا جہ اللہ مخاراجا جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں جو اپنے اندر تقوللہ پیدا کرتے ہیں یا جہ اللہ دنیا کی ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کی راہ اللہ انہیں مہیا کر دے بہت بڑی چیز ہے میرے اور ابھی مثال میرے بہت بات لمبی ہو جائے گی بہت ساری مثالیں اندر رب آدمی پکوڑ لان جس کے اندر ہوتا ہے ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کی رات وہ کرتی دوسری بڑی فکیلت یہ وَا لَا سولہ <سِئًا> اللہ تعالیٰ اس کے لیے رس کا انتظام ایسی جگہ سے کر دیتے ہیں جہاں سے انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا رک کام ہریش میں ڈالات ہے بہت سارے مثالیں صحابی کے نوجوان باپ ماں باپ مسلمان ہوئے اس کو ہجرت کر کے آ گئے بدیاں بیگھر جب مسلمان ہوا تو کفار مکہ نے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اور کفار مکہ نے اسے اس دد کرنا مارنا کیٹنا بنانا اور ایک جگہ جیب میں بند اب ایسے جی نہیں ہوتے تھے اس سمجھ میں لیکن ان کا دستور تھا ایک دن بند کر دے لڑکا بہت بےتہا پریشان اور جیل میں ڈال دینے کے ساتھ ساتھ بیڑیاں بھی اس کو پہنائی اور زنجیروں سے جگڑ دیا کوئی شخص مدینہ کی طرف آ رہا تھا اس کو پتا چلا اس سے ملاقات کہیں ہوگی کی جی بنانے اس نے کہا کہ جا کر کے یہ ماں باپ سے والد صاحب نے بتا دینا کہ یہاں سے نکالنے کی کوئی تصویر بنائیں کیونکہ فاس نے بہت تنگا رکھا ہے بہت تکلیف دیکھ بات ابھی چیز لکھی ماں باپ تجھے پتا چلا تو بات نبی رہے تو آج خان خوش میں پہنچے اور پورا مسئلہ بیان کیا ایسا ایسا نبی رہے تاسام ان کو ان کے والد کو کہا یہ دعا کہہ دو کثرت کوئی آنے جانے والا ہو کہہ دو کہ یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کر دے نبی نگ رہے تاسمان کا پاسک پہنچا اور اس نے بتا دیا کہ لا لاؤ لا کو اس دعا کو کثرت سے پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو اللہ خود نے سرمایا انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا آخر کار میں لے گا ایک ایک زنجیر کٹ کر کے اب گر گئی ہوئی ہتکڑیاں جھونک پھٹ گئی کہتے ہیں رات کا وقت تھا کفال مکہ خوب مزے سے سوئے ہوئی ہیں وہ سوچ رہے تھے یہ تو تارا کوئی تو نہیں کیا کیوں ہاتھ میں تری اور پیروں میں بیڑیاں چڑھا بھی نہیں ہیں پہنا بھی گئی ہیں تروازا کھولے باہر نکل گئے مدینے کی لانی رات سی کچھ دور گئے تھے تو دیکھا کہ کفار مکہ کے بال چرواہے سو رہے ہیں اور ان کے اونٹ جو ہیں بڑی کثیر تعداد میں بیٹھ رہی ہیں تو اونٹ کے بلانے کی آواز انہوں نے میں نے اپنے منہ سے نکالی اونٹ ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے جانوروں کو بلانے ہر جانور کو بلانے, بلانے کی ایک آواز ہوتی ہے اونٹوں کو بھی بلانے کی آواز سے میں نے آواز لگائی وہ سب ہو میرے سامنے اور چڑھائے سوئے ہم کو کچھ خبر نہیں آگے جانے کے بعد میں بھی کر لیا اور تمام اونٹوں کو لے کر کے چلا رات بھر میں اتنی دور نکل گیا کہ کرواہ صبح اس سے تو ان کو تصور بھی نہیں کہ ہمارے پورے اتنی دھواں بتا وہی اسکول میں اس نے اونٹوں کو رہے ہیں اونٹ کر کے بہت دور نکل گیا رات بابا کا رات با تھا مدینہ پہنچا والد شاہ جہاں رہتے تھے ماں نوکر غلام اس گھر کے سامنے بہت بڑا میدان تھا اپنے تمام اوٹوں کو ہمیں نے روک دیا اور پھر دروازہ پر کھڑے ہو کر کے آواز لگایا ماٹی بھی تھوڑی مکجری کی تھوڑی بیٹے کی آواز ہے بات سنر بیٹا کیسی آئے بیٹے کی آواز ہے لیکن कुछ छैटान पर सोचा होगा गुलाम उठा नहीं आवाज बिल्कुल नहीं है तीनों दौड़े दरवाजा खोले तो देखा बेटा खड़ा हुआ है दरवाजे पर और पूरा घर के सामने का मैदान में ओटू से भरा खड़ा हुआ है क्या हुआ देखे बस जो दुआ आपने मेसी भेजी थी मैं पढ़ता रहा सारी तकलीफें दूर हो गई निकल गया रास्ते में से मैंने सोचा कि उन्होंने सब हमारा छीन लिया चलो हम इनका लेके ले एक आवाज लगाई सारी रोज हमारे पीछे हो गई बाबा लाते बंदे ये मां जी कैसे हैरान होगा क्यों लेकर के आया कहा उन्होंने सब कुछ हमारा शरीर है क्या हमने पीछा था मैं आज بے آپ جگہ پر مجھے باب لگاتے ہیں تو کسی اونٹ کو ہاتھ نہیں لگائے کہ جب تک کہ صبح لگی رہے سا پورا قصہ بتایا اتنے سارے اونٹ بھی آ گئے ہیں اللہ فل پر میں سب استعمال کروں سب تم آ رہے ہیں اور بار بار تمہیں اسی موقع پر آئے تعلق جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو اللہ تعالیٰ جو تقولہ اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں اللہ کی ذات پر توقل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر کسی کے محتاط نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کر لینے کے بعد اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات سے نکلنے کا ان کے لیے راستہ ہم, ہم کر دیتا ہے غیر دکھاؤ بھی نہ سن اور ان کے حصیہ کا انتناب بھی ایسی جگہوں سے کر دیکھتے ہیں اللہ تعالی جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ضرورت تک اللہ پیدا کرنے کی اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر ترشا کرواتے ورؤ انا ہڑا پہنا ارے ہی بارکات میں اگر یہ بھائی پورا شہر کے لوگ بستی والے اللہ تعالیٰ سے گرمی میں لگتے اپنے اندر تکولہ پیدا کر لیتے تو لفت نہ آلے ہی ملاقات میں سما آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کا دروازہ اس ملک کے اوپر کھولتے تھے لیکن ضرورت کس چیز کی ہے تکولہ کی پہلی وصیت آپ نے کیا اے مہار یا اے پلا ہے جہاں کہیں بھی رہو جس حالت میں رہو ہر وقت ہر لمحہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا گرو رکھو اللہ تعالیٰ سے گرو بے بات نہ ہو جاؤ یہ پہلی وسیعت تھی دوسری وسیحت بڑی جاری تکوت کہ بات اے مہان یا اے ابوگر میری سہی یا تلحسانہ جب بھی شیطان تم سے کبھی گناہ کروا دے شیطان شیتانت پرداری آیا اب تم نے کوئی براری کرداری کوئی گناہ کر ڈالا بیٹے اے مہار اے ابود ضروری ہے کہ میری سہی ہے تلحسانا اس برائی کے بعد سورج نہیں کی کر دے جب بھی شیتان تم سے کوئی گنام کروائے اللہ کے سورج فرمانی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد اس کے بدلے کوئی نیک عمل کر دے گا عمل سمجھ بہت سارے ہیں سب سے بڑا عمل اور دوبہ توبہ, توبہ استفاد کر لیں اس کے علاوہ بہت سارے جو بھی آپ نیک عمل کریں گے ہر نیک عمل سے اللہ تعالی گناہوں کی وفرت اور بخش کرتے ہیں ان میں سنا بھی یو نہیں منسلک کیا اسی لیے بار کو آیا ہم باہبر جب نبی علیہ سراب شام نے حضرت اہم سے فرمایا کیا یا اوگر جب بھی تم سے گناہ ہو تو اس کے بعد نیکی کا کر دینا فائدہ کیا ہوگا تب سوس ہوگا نیکی تمہاری برائی کو ختم کر دے گی اب ادھر کے فارغ علی اللہ ہوتا ہے الہ ابو ذر تم کو کیا پتا ہے کسی نیکی نہیں ہر گرد لا اللہ نیکی نہیں بلکہ سب سے اچھی نیکی آپ نے اگر لا اللہ پڑھ لیا تو یہ بھی نیکی ہے اور سے بھی تمہارے گنا معاف کر دیے جاتے نیکی نہیں بلکہ افضل السنات کرا دیا پہلا امر جو تھا پہلی رسیحت تقول کی انسان کو ہمیشہ اب تکوللا اختیار کرنا چاہیے تکوللہ کیا مطلب ہے تقول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی کے عوامل کی پابندی کی جائے جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے ان عوامل کی پابندی کی جائے اور ان کو پابندی کے ساتھ بجانا ہے آپ نے خمال کو فرائض کو واجبات کو کبھی ترکنا جو نیٹ اور اللہ عالمی نے مقرر کیا ہے آپ اس کو پابندی سے ادا کرتے رہیں بجا لائیں اسی طرح سے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان سے بار رہیں اسی چیز کا نام کیا ہے تخوا امام خلیفے راشد عمر بن اب نبیب رحمت اللہ علیہ ایک اٹھا لوگوں کو دیکھ کر کے بھیجا کہ یاد رکھو تم کیا سمجھتے ہو کیا تم سمجھتے ہو سب سے بڑی عبادت کے افسیا کیا دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تحریک کی نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہو لوگوں نے کہا کہ ہاں کہا کہ نہیں دن میں روزہ رکھنا رات میں تحریک کی نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی دور کی عبادت نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہ جائے آرام چیزوں کو چھوڑ میرے بھائیوں حرام اور منکرا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت بھی ہے ادر سراب کی چیز ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا گرائیوں کو بر کر دینا بس ادار سے لگ گئے نہیں میرے بھائی جیسے روزہ نماز عبادت ہے ایسے ہی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے اسی لیے اس حدیث پر بروس کریں نگھرے کا سب فرماتے ہیں ماہر اردن مسلجہ تلوات جو مسلمان پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے ماہ بن اردن مسلجہ تلبات رقم جو مسلمان پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے اب اور بات بتاتے رمضان رمضان کو روزہ رکھے उल कवाज रख सबा और रोते नमाज के साथ साथ सातों बुराहे तमीराजने आपको बचा देता है नमाज की पाबंदी की हम रमजान का रोजा रख देता है और वयल तरबल कवाज रख सभा رود نماز کے ساتھ اپنے آپ کو سات بڑے گناہ طبیرہ نے سے بچاتا ہے کیا آپ نے اگر رود نماز کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو ساتوں گناہ قبیرہ سے بچا لیا اللہ فُتِحَتْ لَهُ اغوا ہونا اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ کے کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں الواروں کو کھول دے گا یہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے انہیں دونوں چیزوں کے بن کرام ایک ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرائد مقرر کیے ہیں وہ دو طرح کے ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد یہ پڑھائی ہے حقوق اللہ نماز پڑھ ہے روزہ فرد ہے اگر مار ہو تو زکات فرد ہے شاعری افطار ہو تو حج کرنا فرد ہے یہ حقوق اللہ حقوق العباد ماں باپ کا حق ہے کباب کو کر لاتا ہے وہ میرے بازی ہیں شام آپ کے اپنے حکم دے رکھا ہے کہ ایک اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سننا اللہ تعالیٰ میں بھی فریقہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق اور شوہروں پر عورتوں کے حقوق پرت کرنا رکھی یہ فرائض ہے اولاد کے حقوق بابا کر ہوتے ہیں جس طرح سے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں ایسے ہی اولاد کے بک ماں باپ پر ہیں اسی کے حقوق ہوتے, ہی ہوتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں آپ مسلمانوں کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو کہا جاتا ہے حقوق ابا تو جو شرائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں چاہے ان کا تعلق ہو کو لاس سے ہو نہ ہوا ہو ان کو ادا کیا جائے ان کو برابر پابندی سے آپ ادا کریں نمبر فور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام اور ناجائز قرار دے دیا ہے جو گناہ اور برائیاں ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کوئی اناہ اللہ نے ہمارے کو بہت ساری چیزیں حرام کر رکھیں جتنا عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی محرمات اور ان کاج ماد چیزوں چھوڑنا بھی ضروری جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں انہیں دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے تقوی اللہ اب اگر ان حقوق حقوق کے اندر چاہے حقوق میں حکومل نہ ہو یا حکومل تباد آدمی کتنا بھی کوشش کرے لیکن آدم کی اولاد ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی اور خامی آئی جاتی ہے اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی اور عباد اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تکوا میں تو کو اپنے اندر پیدا کروں لیکن <خصف> کتنا <Lekin> بھی تقوا <طقوة> آئے گا بشری تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے فرائے پیدائشی میں کچھ ہوتا ہی یا منترا سے بچنے میں ہوتا ہی بسا کا فرائے میں کچھ نقصان ہوا اور محرمات اور ملکراد کو آدمی کر لیا اور اس کے ان کے اندر پولا آدمی نمی رہے نے فرمایا کہ اس گناہ پر قائم نہ رہو واد میں اس سے کیا چڑھا سا اگر شیطان نے تم سے کوئی گناہ کروایا تو کلّلا ہو تو بے بعد میں کوئی کمی واقع کرا دیا تو فوراً اس کے بدلے تم نیکی کر دو کوئی نہ کوئی عمل کر دو تاکہ جو خامی تھی وہ دور ہو جائے اس لیے آپ نے دوسری وصیت کی اور فرمایا وہاں سے دھسا نہ کم نیکی برائی کے بعد نیکی کر دو تاکہ نیکی تمہاری برائیوں کو بہت سارے آوار ایسے ہیں جن سے انسان کے گناہ مان ہوتے ہیں ایک تو پاؤ بھائی سستا نواز تلاوت قرآن سستا خیرات بلکہ ہر نیکی انسان کے گناہوں کا تخارا رہے کوئی بھی نہیں آم عملہ کر دیں بس نہیں پاس نے اتنی ہدایت دی ہے کہ اگر گناہ ارانیہ لوگوں کے سامنے ہو گیا ہے گناہ لوگوں میں عام ہو گیا ہے تو نیکی بھی ایسی کرو جو لوگوں میں عام ہو جائے جس سے جس نے ان لوگوں کو ہو جائے ताकि लोग कहें कि भाई बुरा काम तो किया लेकिन देखने की भी बहुत बड़ी करना लाई और गुनाह कोशीदा तौर पर हुआ है इंसान को चाहिए तौबा कि तौवा इतफार करे या कोई अमल भी करे उसके कफारे के लिए नेकी करे तो वो भी कोशींदा किया आदमी नेत में ہم تمام لوگوں کو اسی چیز کو حکم دیا ان لدی نہ تقل ادا مستحم ہو شیفان تبک کرو تو ازا ہوں جو لوگ تکو والے ہیں جن کے دنوں میں اندھا کارا کا تکوا ہے اگر شیتان ان سے کوئی گنا کروا دیتا ہے شیتان ان پر ہمراہ کرتا تبک ان, ان ہمرا کو ہوش جاتا ہے اور فرم ہوشیار ہو جاتے ہیں اگر کرم گنا لڑانے کے پہلے پہلے ہوش آیا تو روک جاتے ہیں اور اگر کرا دینے کے بعد ہوش آیا تو فوراً تعباد استفاد تیسری نصیحت نقل وسان جو کیا وہ بھی بڑی اہم ہے آج سمے جیسے نہ بے حل حسن حسن حقوق ابام کا سر آپ آباد جانتے ہیں مکمل انسان ای ای آدمی کا اسلام ہوتی مکمل ہوتا ہے دو چیزوں پر دو چیزوں کے بنوئے کا نام کیا ہے دین اسلام حقوق ماں اور حقوق کل دونوں کی تفصیل میں نے بتائی کمتا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی رہنے حقوق اللہ کا تسکر کیا فرمایا کہ حقوق اللہ تعالیٰ سے ہیں اور تیسری تصویر جو ہے وہ خال خلقن حسن نبی رہتا اس میں حقوق الزاز کا تذکرہ آپ نے ربت دلائی کہ اے مال یا موبن وہ حال کناتے ہیں لوگوں سے ملنا تو اچھے اخلاق کے ذریعے ملنا اپنے اندر اچھے اخلاق کے پیدا کرنے کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے ملنا اور لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا تو تمہاری معاشرتی زندگی کے ہونی چاہیے اچھے افراد وہ سارے بھی نہ سب اچھے افراد کیا ہے اللہ ہو کر کرنا معاف کرنا کسی کی کام آ جانا یہ ساری چیزیں اصلاح سے حسنا امام فیری رحمت اللہ ریہ نے حضرت عبداللہ ان مبارک رحمت اللہ ریہ سے نقل کیا کہ تین چیزوں کے مجموعے ایک نام اخلاق کسی مسلمان نے اپنے اندر اگر کے تینوں چیزیں پیدا کر لیا تو سمجھ جاؤ تو اس کے اخلاق اچھے ہو گئے انہیں تینوں چیزوں کے مجموعے ایک نام اخلاق کے حساب नंबर एक आपने फरमाया बस्तुलवच बस्तुल वचन अखलाक हरना का पहला मतलब यह है कि जब लोगों से मुलाकात करने का मौका आए लोगों के सामना हो लोगों के साथ उठो बैठो तो बस्तुलवचे मुस्कुराते ही लिए चेहरे के साथ इसीलिए नदी रहे पास शाम ने इसको भी सरका का नाम दिया है सरका का मतलब क्या होता है किसी को फायदा पहुंचाना किसी के दिल को खुश कर देना दिल में खुशी पैदा कर देना आप हमारे तब का तब शोभों का तब وجہ حقیقہ کا سدکہ تبصموں کا حقیقت سدکہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا ملنے کے وقت اپنے ہوشوں اور خوشی کا اظہار کر دینا یہ بھی تمہارے لیے سدکے کا آئے سوال ہے بات مسکرا دینے کی ملنے کے بعد مسکرا میرے خوشی کے تعریف کرتے ہیں کہ بڑی معمولی سے نظر آتی ہے با لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے مسکراتے ہی چہرے آرے گرز سامنے والے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا اس کا خوش ہو جائے گا اور ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا اللہ اکبر آپ کے گزرا رسول اللہ اللہ افزل سب سے بہترین عمل کیا ہے آپ انتہور اپنے کسی مسلمان بھائی کی دل میں خوشی کی لہر پر سب سے افزا ہمارے اسی لیے آپ کی شاید لگتا ہے دل بدست کی ہر اکبر اور ہمارے کامار دل کے طرح دل بدستہ ور کی ہر اکبر کوشش کرو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دلچسپ ہو جائے وہ آمان کرو وہ انداز اپناؤ وہ زندگی کی مسلمانوں کے ساتھ گزارو کہ تمہارے وجہ سے تمہاری باتوں سے تمہارے گار اور کردار تمہاری ملاقات اور زیارت तुम्हारे था पार्थी शार, पार्थी शार भाई का दिल खुश हो जाए दिल बदस्तावर की है अखबार पार्थी शाह कहता है अपने किसी मुसलमान भाई का दिल खुश कर देना ये भी तुम्हें मालूम है ये भी हजे अकबर है क्या करे अरे भाई शायर शायद घताना चाहता है बहुत बड़ा जो है इससे तो अच्छा है जो कैट में चले आया तो साथ मौका चले जाए तो उसे तो अच्छा है ना अभी साथ कल या कौशो रहे थे کہ ایک حاجی ملا کہا تھی اور ملا بھی کہا ماشاءاللہ حیرت ہوتی ہے میرا عرصہ کے میدان یا مزلفہ ملا میرا تو کہتا کیا ہے بھائی بس ماشاء کیا بتائیں ہمیں ضرورت تو نہیں تھی سات مسو اجنے جانے کے بعد ہٹ تو میں نے کر لیا تھا اب مکہ آنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن سوچا کرو اس کی گلا آ کے ذرا فٹو جا کر کے اس کو بھی دیکھ لو یعنی واہ <تصفح> پرسوں کا تھا واقع ہے لاپ بتا رہے ہیں ہمارے صاحب ایسے بیٹھا بتا رہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی بس چلو فرصت ہے چلو کھانے اللہ کے گھر کو بھی دیکھ لیا تھا اس شخص کو اجمیر کی درگاہ دیکھ لینے کے بعد کھانے کعبہ کے دیکھنے کی بھی ضرورت شوق ہی نہیں تھی اس کی بیٹی کیا ہے جب بنا اور شرک کا کی تاریخ دل پر جم جاتی ہے نا تو ہر اچھی چیز کو بری لگتی ہے اور ہر چیز کو اچھی لگتی ہے تیراؤں قرآن مزہ نہیں آئے گا اور کبانی ہے بڑا کبھی اس کو لے ماہر اس لیے حضرت حد اللہ کو محسوس کرتے ہیں اللہ اکبر <تصفح> امام دا رحمت اللہ علیہ اپنی مصرت کے اندر نقل کرتے ہیں کتنی سوچ کے بات اور یہ زمانہ جتنی آنکھوں سے دیکھنا ابد بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں سیاحتی علی گنزو ذرا دین کی پابندی کر سنتوں سن پر عمل کر یہ زمانہ یکساں ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا ایسے سیکنے کا زمانہ ایسے بڑھا شرک و بداس کا زمانہ اسی شرک و بداس میں بچہ پیدا ہوگا بوڑھا مرے گا بچے جوان ہوں گے اور جوان بوڑھا ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی کو اللہ نے ہدایت دیا اور بداس سے توبہ کر لیا سنت کمر کرنے لگا تو کہیں گے بڑا برا زمانہ کر دیکھو پر عمل کر رہا سنت کو اس نے چھوڑ دیا حالانکہ اس نے کو چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہیں گے اس نے سنت کو چھوڑ دیا اور جب بداس پر عمل کریں گے تو کہیں گے ماشاء اللہ اس نے زبردست سنت پر عمل کیا کہیں گے ایک ایسا زمانہ آیا تمہیں دکھائی شاید کار کہتا ہے دل کا کی حج اکثر اب ہزار کعبہ جب دل, دل بہتر کسی مسلمان کا دل خوش کر یہ حج یہ اکبر سمجھو کیونکہ ایک مرد مومن کا دل جو ہوتا ہے مومن کا دل ہزاروں خانے کعبہ کے اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ بہتر اس سے پہلے دل گزر چکی ہے پچھلے دس تو میں نے بتایا اب اللہ کی عمر نے کیا کہا خانے کا با کی طرح سے جانتا ہوں تمہارا مقام کیا ہے تمہاری عزت کیا ہے تمہارا مرتبہ کیا ہے لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کو میرے آپ ہے خوب نکلنا مل کر نکلنا لیکن یہ جانتا ہوں کہ ایک مومن کا مرتبہ کچھ سے دادا کی اللہ تعالیٰ کے رکھ یہ بھی نوکر سے میں نے سنایا ہم لوگ بسر ملتا ہے تو حج ہے اخراق کا پہلا اس میں کیا بھائی جب بھی ملاقات کرو تو مسکرا کے لیے چہرے سے ملاقات کر لینا نمبر دو وقت فل اذا وقت فل ادا کبف الزا کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والوں کو ایچائی جائے اپنے آپ کو تکلیف دینے سے دور رکھ اپنے ہاتھ اپنے زمان اپنے گھسار کردار اپنے ذاتیں کسی کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچے عیدا نہ پہنچے آپ جانتے ہیں کہ مومن کو عیدہ پہنچانا بہت ہی بڑا جزم ہے کسی بھی مخروب کو عیدہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جم ہے جانتے ہیں کہ خاتون بڑی ہوں نماز کی پابندی کرتے رہے ہوں گے لیکن اس زبان عمرات کی ہر بندی ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں کس لیے ڈال دیا بلی کے بارے میں بلی کی, کی وجہ سے جہنم میں گئی کس وجہ سے بلی کی بڑی مشہور ہے اس زبانات کی ہر ایک عورت کو اللہ تعالی نے جہنم کی آباد منترا کر دیا صرف ایک بلی کی طرف سے آج سما ہوئی اس نے بل کو پکڑا اور اصی سے باندھ دیا نہ اس کو چارہ دیا نہ پانی دیا اور نہ اس کو چھوڑی بھی جا کر کے وہ کہیں اپنے کھانے کے لیے بھی کرے طرف تڑپ کر کے مارے بھوک اور پیاس کے مر گئی ایک بلی پر ظلم کرنا یہ بھی اسلام میں گوارا نہیں اس پر یہ سہدار سا دے رہے ہیں تو اس سے بڑا رحم و کرم والا دین اور کون ہو سکتا جہاں ایک بلی کا بھی بلا وجہ قتل کرنا چاہے جانتے ہیں آپ ایک ندی راستہ پکڑ کے جا رہے تھے کہیں زمین پر آرام کرنے کے لیے درخت کا سایہ کا لیٹ ویز ہو گئے چیوٹی نے کاٹ لیا اور یہاں کی چیوٹیاں کچھ کو زیادہ کر دے آپ یہاں چوٹیاں کاٹے تو کوئی بات نہیں یہاں تو چیوٹی کاٹتے تھے تو چیٹی دن کا مطلب لیا بڑی تکلیف پہنچی جی. اٹھے غصے میں جتنی چیونیاں نظر آ رہی سب کو آگ لگا کے چلا دیا کیا غصہ نہیں پڑا نئے انہوں نے سوچا میں سو گیا تھا ہم کو تصلیاں اتنی مکیاں رہیں گی اتنی چیونٹیاں رہیں گی پتا نہیں اللہ کا بندہ جو بھی سوئے گا اس کو یہ نقصان پہنچا دے اس لیے سب سے بہتر کیا ہے سب کو ہرا دیا اللہ اکبر آپ آزاد جانتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ نے نبی کی نبی پر وہ ہلا کی ایک مکھی نے آپ ایک چیمکی نے آپ کو کاٹ لیا تو اس کے بدلے پوری سو کو آپ نے ہرا کر دیا نمبر دو آپ نے آدمی کو جلایا آگ میں چلانے کا حکومت کی اجازت کس نے دیا ہے آپ کو آج میں نے اور آپ سے وہی کسی کو آداز ہوگا کسی مخروب کے لیے جایا نہیں کی آپ کا آغاز اسی لیے جب ہر لاہور اللہ ہو نے بدماشوں کو اکٹھا کیا اور آگ میں جلا دیا اور حضرت ابوا اللہ اخبار کو نکلتا ہوں تالان ہو کو پتا چلا ہمارے بھائی علی نے سوفا کرنا کچھ بدماشا تو پکڑا آگ لگا کے جلا دیا فوری فوٹو وہاں سے لے کر گیا کہا میرے بھائی علی آپ کی کیا کر ڈالا ہڈی سے کر کے آزاد دینے آج آزاد دینے سے منع کیا فوج اپنی بات کو بھائی اسلام نے کسی کو ایسا نہ پہنچا نبی نے ایک چیوٹی کے بدلے ساری چوڑکوں کو جلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑا ایک عورت نے ایک مقصد بجلی کو باندھ رکھا کتر بھی نہیں کیا مرنے کا سبب کر گئی چوک نے کھانے پینے کا برابر انتظام نہیں کیا اللہ نے اس کو بھی جہنم میں نبی پالی اہم بربادی میں اگر کسی نے ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی میرا وجہ مارا ہے تو قیامت کے دن پرندہ ہسیہ کے میدان اس کے سر پر ہوگا اور اس کا خون بہتا ہوگا اور پرندہ آواز لگاتا ہوگا ایران کس نے پوچھے کس نے مجھے کس مقصد کے تحت کر مارا تھا آپ کو شکار چلنا تھا مار کر کے کاٹال لیکن آپ کو نشانہ درست کرنا ہے چلو جانور ہے बिना किसी को मार देना परिंदे को मार दिया वो भी अल्लाह तारा चाहिए। ये का हिसाब देना पड़ेगा ईदा न पहुंचाया जाए यह अखला के हटना का दूसरा रुक्न है तब कोई आधार किसी को तकलीफ न पहुंचाई जाए नंबर तीन अखला के हटना का तीसरा रूप بدل نہ رو آپ اپنے بھائیوں کو اللہ کی مخلوق کو اپنی ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اتنا زیادہ فائدہ پہنچائیں یہ زیادہ پہنچائیں زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم کنارا سے اختیار کریں ہوئے یہ تین اصان ہو گئی جب یہ تین چیزیں کسی میں پیدا ہو جائیں گی تو کہا جاتا ہے اصلا کے خطرہ تو یہ تین وصیتیں میری ریس نہیں کی اور پتا یہ چل گیا اس وصیت نے پہلی وصیت اس تمل لا جو دن میں نہ آدمی متقی نہیں ہوگا جب تک کہ دو چیزیں دو شفتے اس کے اندر اور نفائی ہیں نمبر ایک اگر گناہ برائی ہو جائے تو گنا <coughs> <coughs> حقوق اللہ یا حقوق العباد عاد اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہو جائے تو فوراً اس کو چاہے توبہ استفبار کریں خاموشی نہ استحال کریں خاموش نہ کرے کیوں آج کل بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ابھی توبہ نہیں کریں گے توبہ تب کریں گے بالکل آخر میں جانا یہ سب کو معلوم ہے بالکل آخر میں کریں گے ابھی توبہ کر کرنے کے پھر گناہ ہو جائے گا اس میں جو کر رہے کرتے ہو آخر میں توبہ کر کے ایک ہی موتا ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور ان کا آخر کب آئے گا معلوم ہے جب برائی کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں بورے ہو گئے ریٹائر ہو گئے کسی کام کے نہ رہ گئے تو اب سوچ سوچے اب تو کر لو تاکہ اب توبہ برائی کے بعد توبہ ہاں ایسا کرنے کے بعد اب برائی ہوگی یہی بہت بڑا شیطانی کا اوسر ہے اللہ ہو کیا سب بوڑھے ہونے کے بعد ہی مرتے ہیں بوڑھوں سے زیادہ کون مرتا ہے جوان مرنا ہے کل آنے والا دن کون دیکھا اگر آپ گناوں سے توبہ نہ کی اتنا بڑا گناہوں کا امبار لے کر کی قبر میں چلے گئے کتنا بڑا سفارا اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا شرمندہ ہوں اللہ کا آبارے سامنے روزانہ توبہ کرتے رہیں اچانک موت یاد رہی جو ان شاء اللہ نام ہے آمار صاف ہوگا کیا کریں ان دونوں اسی لیے اللہ تب کیا کرواتے ہیں جو انسان صبح شام اگانا تین تین مقبول سید استغال پڑھ لیا سعید کی القبال کیا ہے اللہ علمان پرد آئی اس کو کیا جا جاتا ہے سلید اللہ بات. اسی आप हमारे जो शब्द शाम को तीन मरत बाद पढ़ लिया अगर रात अचानक मौत आ गई तो सीधे जनक भी जाने से क्यों तीन मरफा तौबा करके मारना है भाई शाम को आप में पढ़ लिया ना सुबह होने के पहले पहले अगर कभी पढ़ गया तो जिंदगी भर में खुदा तो बाकी नहीं रहेगा बाकी किससे खुदा है यही शाम वाले से खुदा भी होगी और वो भी सोने के वक्त कहा تو گھر کتنی پیاری دشا جو انسان سونے کے پہلے پہلے شام کو جو رنگ شام کو تیر وقت روز سینتنی فٹ پار پہنچے گا اگر صبح ہونے کے پہلے پہلے مر گیا تو سیدھے کہاں جائے گا وہ جنگل اور اگر صبح تیمتوں پہ اللہ ہر کا تو اب اول کا جمع کر جس نے پڑھنا صبح جس نے تیمت کا پڑھ لیا اگر شام ہونے سے پہلے پہلے مرکز سیدھا جنگ میں پہنچ گیا کیوں بھائی کی دل سے جس نے سید استفار کر لیا تودہ کر لیا تو اس کے نام میں امان گراہی کہاں باقی رہ گئے اس لیے سیے کہاں جائے گا وہ جگہ بہتر میں جائے گا تو میرے بھائی ضروری یہ ہے تو بتا رہا تھا کہ حدیث سے بڑی اہم کی جو شادی ہوئی ہے وہ یہ تغلتا جس کے اندر ہو اس کے لیے ضروری دو سفتیں اپنے اندر اس کے اندر اور ہونی چاہیے وہی سمسیا ہے جب بھی تم سے کوئی گنا ہو اور اس کے بدلے ایک ہی کر دینا تاکہ تمہارا گنا معاف ہو جائے یعنی توبا اس سے پار کرنا تاکہ نام آمان کوئی گنا باقی نہ رہے گا اور دوسری جائے اللہ چنت کو انداز کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق بھی ہمارے اچھے ہوں اور انہیں چیزوں کی طرف سورے علیوران کی آیات میں اشارہ کیا ہے اللہ ہمارے وہ عزت وساتی اے لوگوں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کوشش کو کرو انتظار نہ کرو کون سی جنت جس کی لمبائی چوالیس پاتے زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے وہ عزت علمست <الْمُتَّقِين> مستقین کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے اب مستقل کون ہے اب ذرا سنو مستقل کی چار دنیا ہوتی ہے الردی رنگ سے کون سروائی وقت بروائی ورین ور آسیناسی واقل محسن مستقینوں ہیں جس کی خوبی کیا ہوتی ہے کیا کفاط ہیں ان کی نمبر ایک الدین سے کون سی سروا جو ہر حال میں چاہے خوشحالی ہو یا پریشانی ہو حال میں اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اب اپنا بتائیں آپ غریبوں کو دیں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے محتاجوں کو دیں گے چاہے امین ہو یا غریب اپنے استطاعت پر اگر غریبوں کی مدد کریں گے تو اچھا اخراق ہے کہ نہیں ہے یہی تو اچھا اخراط ہے ہے مستقین کی سب سے بڑی خوبی اور سکھار اللہ نے اخرا کے ہٹنا بیان کیا اور افراد بھی نہیں سی الگی نہیں ان سے کو نہ صحیح ہوتی جو خوشی اور پریشانی ہر حال میں غریب میں خرچ کرتے ہیں نہ بڑھو گھر کا نہ غذا جب غصہ ہے تو غصہ پی ڈالتے ہیں اور اخلاق ہسنا کا آلہ مقام ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو غصہ نہ کرے غصے کو پی ڈالیں نمبر تین ور آسی نام گا डालते بھی और ہیں پر یہ بھی نہیں کہتے کہ یہاں خود چھوڑ دیا کہاں دیکھیں گے مرنے کے نہیں ور آسی نام گے کو پی ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہے اصل لوگوں کو در گدر کر دینا یہی تو آرا درجے کا اخلاق ہے نمبر چار اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں احسان کرنے کا نام کے اخرا کے آئ کے اندر مستقین کی سب سے پہلی سفر کا بیان کی گئی وہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور وہ چیز کیا ہونی چاہیے ان سے اگر گنا ہو جائے غلطی ہو جائے کوئی ہو جاتی ہے تو اس گنا پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ فورن گرا گنا کے بعد نیشی کر دیتی ہے تاکہ دیسی کی وجہ سے برائی ختم ہو جائے جماعی وی نئی دا پارو پاری شکن او دن دتن فروٹو ہو یا رو اللہ یہ دوسری خوبی متقی اور پرہیز کار کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے کوئی شیطان شیطان اسے کوئی گناہ کروا دے ہے بناد کروا دے ہے اس پر وہ کہیں نہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ بعد میں پڑوا اکٹھا کر لوں گے نہیں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں والذین لگی نئی دا پالو پاری وہ ہیں بڑی کی خوبی یہ جب بھی انہوں نے بڑا جب جب گنا کر ڈالا اور ڈالا اللہ فورت اللہ تعالا پہ یاد کر لیتے کہ ہم نے اپنے رب کی ناپروانی کیا اور ہمارا رب ہم سے آرام ہوا زکار اللہ فوراً اللہ تعالی کرنے لگتے ہیں اور جب انہیں اپنے گنا کا اللہ تعالیٰ کٹر اور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قطر اور درش کی فکر ہو جاتی ہے سنوں بہین اللہ فرمولے سنوں بہین فوراً اپنے گناہوں کی مسرت اور بخش شروع کر دیتے ہیں وہ گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے وہ لگ پہ دنوں وہی گنگا اور اللہ کے علاوہ کون ہے بندوں کے گناہوں کو نمان کسی گناہ کا جو جانتے ہی رہے وہ گناہ پر کبھی جتے بھی کائم نہیں رہتے نہیں کرتے یعنی ایسا کہاں کوئی گناہ بار بار کرتے ہیں یہ ان کی صفات کے ہے شیتان جب ان پر تعلیم آتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے ورنہ جب شیتان کا حملہ دور ہوتا ہے تو انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ تعالا فرماتے ہیں انا ایک جگہ اہم مقرر یہی لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کا بدلہ مفرت اور بخشیش رنگ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی بڑی جنتیں تیار کی جس کے اندر نہریں جاری ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق اور یہ بخشیتیں جو نبی رہا شام نے ابوظر کے فاری اور معاذ نے جبل کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے اور ان پر امن کی توسیع دے باقی ان سبحان اللہ آ گئے آپ میڈیس ہیں کہ تین چیزوں کے